ہر بچہ को बन क्या खोपड़ी उलट दुनिया मैं खेवे। देख जो अकल गई कहे पास होना बुनियादी चीज क्या ही, जै उत्ते चार नग प्यार की نبی بغیر ڈگر ہزور ترقی شورا کچھ ہوں اے دسو بھی اتلے چار نگ جو برباد او لا کر اور ظاہر باتیں یہ ترسیب جڑی ہے یہ کدھے ہر دانشوار تسلیم کی تھی یہ برحق جڑے برحق کے تے ظاہر باتیں یہ چارے ہی گندے کی تن ہونا اگلا سوال ہے کہ وال تعلیم گندی جو ہے کہ رسول اللہ دی تعلیم ہے تو وال رسول اللہ دی تعلیم گندی کیوں ہے تے ول رسول اللہ دی تعلیم گندی نہیں تھی سکدی تے ول اے تعلیم رسول اللہ دی ہوی تھاں اے پیچھے کئی بھیڑ جک دی تعلیم فرنگی دی جہ بھٹا گل کر بیچارے دا ایک ظالماں کہ رسول دی تعلیم نا دیکھ میرے نبی پاک عرب دے لوگ واشی ہاں مل لگ جتا سوائے ہوں چند لوگوں نے جما دور تعالی سے کے اکبر کس طرح چاند گنتی ہوئی ہے ورنہ بشرق بت پرستری علاوہ جہاں جرائم بربا جانو وہ تقریباً سارے جان کہنا سر ہون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونا ہے جی تعلیم, کی کی. تعلیم, تعلیم, تعلیم, تعلیم کو بدلی تعلیم کس کو کہتے ہیں تہذیب کس کو کہتے ہیں فکر و عمل کو کسی قوم کے فکر و عمل اس کی تحظیب کراتا ہے تعلیم کس کو کہتے ہیں فکر و عمل کے بار بار انتقال کو مخصوص فکر عمل اس کو جب آپ اپنے کسی عمل کے ذریعے بار بار منتقل کر رہے ہیں کسی کے اندر ہتا کے پختہ ہو کے اس کے اندر بیٹھ جائے یہ آندیم جہی زبان ہوتی وہ تعلیم نہیں دی ہوں ذریعہ زبان کی ہوں ما اسلام دی تعلیم منتقل بیٹھا چاہتا سب کہنے ذریعے پنجابی کے کی اور تعلیم سونے نبی بدلیے ذہن بدلنا شروع کی گیا ذہن بدلے بندہ بدل گیا بندہ بدلے اے بندہ بدلے وہ بدلے وہ بدلے ماحول بدل گئے ماحول بدلے تو نظام فاروق اعظم میں صدی کے اخبار ہے ماحول آدمی ان شارے بنیاد کیا بدلی ہے غیر میں جو دا اکل ہوں, دیکھ اکل کی ختم میںن پتا تو لگا شا بھی نہیں ڈیڑھی شریف رکھو درد پاگل پگ رکھو जुती पीली जा पो बिस्वाक चाहंगो हजूर आशिफ दीवाने परमाने गुलाम मैं अरबी हेक छो सारे आदत त्री सिपायर बन सकता ना बुखारी बनती है ना मुठिया बन गई ना एक करोड़े रुपये किताबा कहते गए मुक्त नहीं प فکا شافی فکا عملی فکا فلاں نہیں تصوف فلان علی شاہ جیسے ذہین فتین بندے خدا داد لیاقتوں کے صلاحیتاں دے, صلاحیتا دے مالک یہ جو جواب پرمین میں کافیہ پڑ کافیہ پڑھتا بھی کافیافی کتاب پرمین میں پڑھتا درخت تلے بیٹھا بھی میں بیٹھے بیٹھے میرے درخت دے ہر پتے کے اتنے ہک لفظ تقریر تشریحی پیدا جو میں کہیں ہر پتے شرح لکھی گئی یہ لوگ بھی پندرہ پندرہ سال دس دس سال صرف کرتے کرا پو بھی جی سیکھنا ہوئی سوچ کلو <تصفح> اسلام بیٹھے تو نزدیک آ گیا میں دعوت اسلامی اسلام سے دعوت اسلامی گیا نا مختلف چیزاں جی اسلام ہے مان لو شاید جماعت وجود وجود نہیں اسلام نہیں ملتا. اچھا ایک بندہ دہ روپیہ گی بیٹھے ایک پنجا گیٹی بیٹھے سو ہو سی پورا ہتا کہ ایک روپیہ گاتوسی تم سو روپیہ سو روپیہ ملک مرلاباد سو امیدوار میرے کبا فلکن شرو گیا تو پرچا کس بنا میں شیر کی؟ سو سال پہلے اکبر البادی آ کے نجان اکاؤنٹ سے قانون سزا دے گا مجھے مجھ پہ الزام ہے مذہب کی طرف داری نمبر ایک نمبر دو رقیبوں نے رپٹ یہ جا کے لکھوائی ہے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے پہلو بھی شیر بڑے میں کسی اور دنیا دینی تعلیم کو ہے تو آپ کو اب تم بھی کہیں گے دین کیا ہے ساری دنیا بچپن پہلے حالے بچہ بلکہ پیٹج کی بچے دا نطفہ پیٹ اور منتقل کرنا ہے تو دین لاگو ہے کیا طریقہ ہے کیا مقصد ہے کیوں ہم ہمستری کر رہے ہیں تو کام شروع کیبر چ رکھ تک پیشاب بخانا بہان کا طریقہ سلامتی میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یہ نہ کہ دو چار گل ہندی انپوی آزادی کو فردانے. سلامتی ہے جو سلامتی جو آمانی ہے دے کیا سلامتی پوری نہیں بھی چاہتا دین میں ملک میں پاکستان بنیا کڑے میں اگر زور نال چیز چکا مارے نا تو ہو سکتا کلاچی بن پونا سی ادھی دنیا حکومت فاروق تو سر دنیا کہیں کو سمجھ دو ہی حکومت چلا منا من کیا سوائے تاریخ پٹ بلکہ الٹا فاروق آزم سی دور سکندری کا کتب خانہ کبز ہے کھولیا جائے تو جا؟ کتاب ہی کتاب حضرت عمر بڑے بڑے کتاب آجیب سونا جو فرمایا جے سے کا چلو چلاؤ دریا قرآن دیکھو اس وقت دنیا ہے، پتہ نہیں, کیڑا سی جس اندر ماہر نہ ہو ایک شعبہ ہے جس مخصوص شوبھا معاشیات جس دے ماہرین باقاعدہ بیٹھے سکھشیات کیا دنیا کو معیشت دولت اپنے پتا کہیں کوئی ضروریات فاروق معیشت کوئی پروفیسر نہیں پڑھاو والا کوئی کتاب نہیں ایک قرآن کتاب پڑھاو والا سید لمبیا پاک ادھی دنیا معیشت ایسی تقسیم اگلے گھر بنوا چیئرمین زکات کمیٹی کا میں کن مسکینا کہ پیرا پیڑ بیٹھائی بزرگوں کا شک فکیر بسکیر کہ نہیں لبھی تقسیم ادرت صاحب کرنی ہے تو ہیک مشین دے بھنی ہے، فوٹو گرافر اخبار ایک فوٹو دے تھی، سو مشین آئیے فوٹو ہے 99 گھر رہتے اخبار ہوں ایمان نال ساخر کیا طریقہ ہونے لوگیں کنے کہ ادھی دنیا زکات بندہ قابل کہنی کہہار پو ملوڈے کو انہیں مفت خورے مفتیں کو خدا ادا کہار پونے دیکھ ہوں نبی صحیح کو کانڈ کر کے ادر فرنگی سارے بالیں کو معاشیات شعور دیتی اقبال آدھے نا اخیر سر سر دے وہ بولے تھا جو ناخوب تدریج وہی خوب ہوا جو نا نا خوب نا جہی گال بھائی سمجھی میں تھی مسلمان چنتہا درجے دی بری تعب بتدریج ایسا ایسا ایسا ایسا فرنگی ایسا کم کیتے بتدریج وہی خوب ہوا کیوں جی کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر غلامی میں بدل جاتا ہے حفیظ ادھے جلندری آدھے غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے غلامی میں بشر کے مانا پہن کر توک لعنت کا خوشی سے بھول جاتا ہے خوشی سے بڑی دا سے. با اگلی بار تو گال گال دے. دے نانی ڈاڈی پر ڈاڈی پردا دہ ٹوپی والے پور غیر مرد کیا غیر مردی آواز تو میری ماسی جی دی اپنے مقابلے ماسی جی میں نے پوتری نے کہا کرو مردا کی جی آواز گھر وہ او گال میں بلوچستان تمبو خیما لوگ سیلاب زدگان سورت حال تاری پاگ پیار پیچھے سرکار کے سارے گھر والے ٹھیک جتنے تو رو رو رو رو بھی رو دے روٹی سارے گھر والے ایک بار چڑ سارا جگہ جو گربت کاپی کیوں کہ پانی سنجد. प अपनी घर आ पामी जोड़ा कपड़े असन घर का नमक खाद उन धीरे धीरे इस्तेमाल को हाथ पूरे इलाके धी भेण इस तरह लिहाज रखी खड़े जो कपड़े को हाथ लावन दवारा नहीं प्याकर تو بخت نے اپنی واسطے سب کچھ گبارہ کی تھی بلا شعور والا کون شمار ساج نہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوم و ضمیر کہ اج ہیا خود عیب بن گیا اور ادا بے حیا بے پردہ جیڑی ترقی ہے جتنا شرمیلی ہے تو ہوں بہمان دس جنت دہور ہے جنت دہوری نے نبیے ولیے کچھ ایج ملنی ہے نا انہیں آخر رابل چند تام سما کہنا